تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ خادم جو ہوتا ہے نو جو ہوتا ہے تو وہ اپنے مخدوم کتابیں ہوتا ہے جو اس کا مالک اور سربراہ ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. ہے نا تو ایسے ہی ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں آپ کی جو کتاب علم النحو ہے تو یہاں پر مجرورات کے ختم ہونے کے بعد آپ نئی چیز متعارف کروا رہے ہیں وہ ہے طواب کے عنوان سے آپ کی کتابوں میں کیا چیز توابع دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اچھا طوابیہ طوابے کی جمع ہے تابے اسی کو کہتے ہیں کہ فرما بردار پیروکار طباب جمع ہے تابے کی تابے کہتے ہیں فرم بردار کو تابے کو تابے دار جیسے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جی نوکر تابے دار کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہی ہے تابعہ کہ کوئی کسی کا تابے ہو فرما بردار ہو پیروکار ہو اس کا کیا ہو مقلد ہو تو وہ کیا ہے تابے ہے طواب تو جمع ہے किसकी کی تابے کہتے ہیں کسی کے ماتحت کام کرنے والے کو یا نوکر کو ٹھیک ہے تو جیسے جیسے مالک کہے گا تو ویسے ویسے ان کو کیا کرنا ہوگا چلنا ہوگا تو کہتے ہیں کہ جو وہ اسم ہوں جملے کے اندر اگر دو اسم پائے جاتے ہوں ٹھیک ہے دو اسم ایک جگہ پر موجود ہو اور دوسرے اسم کا اعراب جو بعد والا اسم ہے اس کا اعراب اگر پہلے والے اسم کی طرح ہو جیسے پہلے اسم کا اعراب ہے وہ بعد والے اسم کا بھی ہو مثلا پہلے ایک اسم ہے اور ایک اسم بعد میں ہے تو جو اعراب پہلے والے کیا یعنی اگر پہلے والا اگر مرفو ہے اسم تو بعد والے کا بھی اعراب وہی ہو کہ وہ بھی مرفوع ہو یا پہلے والا منصوب ہے تو دوسرے والا بھی منصوب ہو پہلے والا مجرور ہے تو دوسرے والا بھی مجرور ہو تو یہ مطلب بعد والا جو ہے اس کا اعراب بھی اگر پہلے والے کے موافق ہو ٹھیک ہے تو پہلے اسم کو متبو اور دوسرے کو کیا کہہ دیتے ہیں تابے کہہ دیتے ہیں پہلے اسم کو متبو دوسرے کو کیا کہہ دیتے ہیں تابے والے اسم نے پہلے والے اسم کی تابے داری کی ہے اعراب کے آنے میں کہ اس کا اعراب جیسے متبو تھا جیسے اس کا اعراب اس پر جاری ہوا تو ایسا عراب کیا ہے بعد والے پر بھی جاری ہوا تو گویا بعد والا جو ہوا وہ پہلے والے اسم کے تابے ہوا اس کا خادم ہوا جیسے اس کا عراب اس کا اس کا اعراب چاہا اس کا عراب جیسے بنتا تھا ویسے عراب کیا ہے اس نے بھی اپنے اوپر کیا کیا ہے جاری کیا ہے ٹھیک ہے بھلے یہ کچھ بھی کرے لیکن اس کا کیا ہوگا تابع ہو چاہے نہ چاہے اس کا عراب کیا آئے گا وہی والا آئے گا تو پہلے والے کو مطبوع کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی تابع داری کی ہے کس نے بعد والے تو مطبوع کہتے ہیں جس کی تابع داری کی گئی ہو جیسے مخدوم کہتے ہیں کہ جس کی کیا ہو خدمت کی جاتی ہو ٹھیک ہے نا تو یہ پہلے والے, اسم کو مطبوع ہیں دوسرے والے کو کلام کے اندر دو اسم آ جائیں ایک پہلے اسم ہو اور ایک بعد میں اسم ہو دو اسم آ جائیں اور دوسرے والے اسم کا اعراب پہلے والے اسم کے کیا وافق ہو دوسرے والے اسم کا اعراب پہلے والے اسم کے کیا ہو موافق ہو تو کیا ہوتا ہے دوسرے والے اسم کو تابے کہتے ہیں اور پہلے والے اسم کو کیا کہہ دیتے ہیں متبو کہتے ہیں اس لیے کہ دوسرا والے اسم کیا ہوتا ہے پہلے کہ اس نے اداری کی ہے عراب کے اندر کہ جیسا عراب پہلے والے اسم کا تھا ویسا عراب کیا ہوا ہے دوسرے پر بھی جاری ہوا ہے سمجھ آئی بات بات کس کو سمجھ میں آئی ہے اچھا تو ایسے عسماں کے جن کے اندر یعنی دو اسم ہوں گے اور دوسرے والے کہہ رہا پہلے والے کا کیا ہوگا موافق ہوگا تو ایسے ایسی اسم یہ ایسے تابے جو ہیں وہ کتنے ہیں پانچ ایسے تابے کیا ہیں پانچ طبابے یعنی تابے ایسے تاریخ جن کے اعراب ہمیشہ سے پہلے والے کے موافق ہوتا ہے ایسی چیزیں کتنی ہیں نحو کی اصطلاح میں ایسی چیزیں کیا ہیں پانچ ہیں کہ جو پہلے والے کیا ہوتے ہیں عراب میں موافق ہوتے ہیں دو اسم ہوتے ہیں دوسرا والے والا جو ہوتا ہے وہ پہلے والے اسم کے کیا ہوتا ہے موافق ہوتا ہے عراب میں وہ کیسا ہیں ایسے کہ صفت ایسی ہوتی ہے کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے ویسا ہی عراب کیا ہوتا ہے صفت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے تاک اور مقد کا اعراب کیا ہوتا ہے اے جس چیز کی تاکید کی جائے کسی اسم کو مقرر کر کے لانا تاکید بتانا تیسرے نمبر پر بدل ہے کیا ہے وہ چیز ہم بات میں پڑیں گے بارفے نمبر چار پہ اور نمبر پانچ پہ اطفران ہے اب تاک کیا چیز ہے بدل کیا چیز ہے اتبارف کیا چیز ہے بیان کیا چیز ہے یہ ہم پڑھیں گے بعد میں آج کا سبق ہمارا متعلق ہوگا ان پانچوں قسم میں سے پہلی قسم کے ساتھ جو کہ کیا ہے صفت ہے یہاں تک آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم کیا ہے یہاں سے آگے صفت کو لے کر پڑھیں گے دیکھیے جی اپنی اپنی کتابوں میں فصل نمبر سولہ فصل نمبر سولہ تواب واضح ہو کہ جب جملہ میں واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جمع ہو جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو جملے کے اندر اور ایک جگہ جمع ہو اور دوسرے کا اعراب ایک ہی جد سے پہلے کے موافق ہو ایک ہی جہد سے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جہد سے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے کا عراف ہو پہلے والے کا عراف حرکتی ہے تو دوسرے والے کا بھی کیا ہو حرکتی ہو ٹھیک ہے نا ایک ہی جہت سے موافق ہوفو مطلب ہے, ہے تو مرفو ہو پہلے والا مجرور ہے تو, دوسرے والا بھی موافق تو آپ لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو مطبوع اور دوسرے کو تابے کہتے ہیں پہلے کو مخدوم دوسرے کو خادم کہتے ہیں یا کہ پہلے کو متبو دوسرے کو تابے کہتے ہیں کیوں کس نے کی ہے پہلے والے اسم کی کے اندر پس تاب لہٰذا اب ہم اس تعریف کے بعد اب ہم یوں کہہ اسم ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تابے کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف یوں کریں گے تابع وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے پہلے اسم کے ایک ہی جہت سے اعراب میں موافق ہو تابع وہ اسم ہے تاب وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے پہلے اسم کے ایک جہت سے اعراب میں موافق ہو اپنے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاب وہ دوسرا اسم ہے دوسراسم ہے کہ جو پہلے اسم کے اعراب میں موافق ہو جو پہلے اسم کے اعراب میں موافق ہو یوں کہ سکتے ہیں جہد سے بتا دیا نا جہد سے کا مطلب میں نے کہا یوں سب لیں اگر زبر پیش والا یعنی کیا کیا ہو ہو جہد سے کا مطلب یہ موافق کا مطلب ہے جیسا پہلے ویسا والا اچھا جی ہوں آگے اب بات سمجھ میں یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگے کی پانچ قسمیں ہیں تابے کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک صفت نمبر دو تاکید نمبر تین بدل نمبر چار ہتف بحرف نمبر پانچ ہتف بیان اب آپ چھوڑ دیجیے تاکید کیا چیز ہے جہاں آئے گی ہم وہاں بتائیں گے آپ کو تاکید کیا چیز ہے بدل کیا چیز ہے جہاں آئے گی یہ قسم ہم وہاں آپ کو بتائیں گے اتف بارف کیا چیز ہے جہاں اس کی بحث آئے گی وہاں بتائیں گے اتف بیان, کی بیان کیا چیز ہے جہاں اس کی بحث آئے گی وہاں بتائیں گے اب ہم صرف اور صرف چھیڑیں گے نمبر ایک قسم کو جو کہ کیا چیز ہے صفت آپ لوگ جانتے ہیں کہ صفت کس کو کہتے ہیں عام اردو کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی کیا ہے اچھی صفات بیان کی ہے ٹھیک ہے اچھی صفات بیان کی ہیں فلاں فلاں کی اچھی صفات بیان کی ہیں یا یوں کہہ جانے تو فلاں کی بڑی بری بری, بری صفات بتائی ہے ہمیں ٹھیک ہے بری صفات اور اچھی صفات صفت کہتے ہیں کہ کسی بھی ذات کے متعلق کوئی اچھا جملہ کہنا یا برا کہنا اگر اچھی صفت بیان کی تو کیا ہے اچھی صفت ہو جائے گی صفت تو برحال ہوگی ہوگی آپ اچھائی بیان کریں تب بھی صفت کہلائے قید لگے گی اچھی صفت یا بری صفت ٹھیک ہے تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اچھی یا بری حالت کو صفت ہوتی ہے کسی بھی ذات کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے وہ کیا, کی کرے کیا چیز ہوتی ہے صفت ہوتی ہے کیا چیز کسی بھی کسی چیز کی بھی کسی کی بھی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے وہ کیا ہے صفت ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اس وقت کسی کے پاس کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل ہوگا تو یوں کہہ سکتے ہیں فلاں کا موبائل کیا ہے بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا موبائل کیا ہے خراب ہے اچھا نہیں ہے برا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا کمپیوٹر لیپ ٹاپ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے فلاں کا اچھا ہے یا میرے والا اچھا ہے کچھ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے اب اس کی کیا ہوگی لیپ ٹاپ کی کمپیوٹر کی اور آپ کے موبائل کی کیا ہوگی صفت بیان ہوگی یا کسی کے موبائل کی لیپ ٹاپ کی کمپیوٹر کی صفت بیان ہوگی کہ اچھی صفت یا بھی صفت تو کسی بھی چیز کی اچھی بری حالت کو ظاہر کریں تو وہ کیا کہلاتی ہے صفت کہلاتی ہے اب اگر اچھی کہلائے تو وہ کیا ہے اچھی صفت ہے برائی برائی کی بری حالت بیان کی تو کیا ہے بری صفت ہے یہ تو ہو گئی بات ارفت کی دو قسمیں ہیں صفت کی دو قسمیں ہیں. اے یہ کہ کسی کی یعنی ایک کسی ایک کی ذات ہی کے متعلق اس کی صفت بیان کی جائے صفت بحال ہی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کسی ایک بندے کی ذات کے متعلق ہی کسی کی ذات کے متعلق ہی اس کی صفت بیان کی جائے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر یعنی اس کے متعلق کہ نہ صرف اسی کی اسی کی ذات جیسے جا ارجل عالمن جا انی عمن آیا میرے پاس ایک عالم آدمی ٹھیک ہے اب اس آدمی کی صفت بیان کی ہے اور اچھی صفت بیان کی ہے کہ یہ کیا ہے آدمی خود عالم ہے خود اس کی ہی صفت بیان کی ہے ٹھیک ہے اس کسی ایک ذات کی ہی اس ایک ہی ذات کی صفت بیان کی جائے ٹھیک ہے یہ ایک صفت کی قسم ہے اور ایک صفت کی قسم وہ ہوتی ہے جو ذات کی خود تو صفت بیان نہ ہو بلکہ کسی کی ذات کے متعلقات کی صفت میرے پاس ایسا آدمی باپ عالم ہے گویا اب اس شخص کی صفحہ ہو رہی جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اس کے متعلقات کی اس کے والد صاحب کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس کا باپ عالم ہے تو گویا اس شخص کی صفت بیان نہیں ہو رہی بلکہ اس کے متعلقات کی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں ہیں ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ایک صفت بحالی ہی کہ اسی کے حال کی بیان کی. اسی کی حالت کو بیان کیا جائے جو موجود ہے اور ایک صفت بےال متعلق کی جیسے میں نے ابھی آپ مثال دی کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا موبائل کی ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ لے لیں ان،, ان کی صفت بیان ہوئی آپ یہ کہ مثال کے طور پر آپ لیپ ٹاپ کی بیٹری کا کہہ دیں ٹھیک ہے اب لیپ ٹاپ کی صفت بیان نہیں ہو رہی بلکہ لیپ ٹاپ کی بیٹری اچھی چلتی ہے ٹھیک ہے اب لیپ ٹاپ کی صفت نہیں بلکہ لیپ ٹاپ کے متعلقات کہ اس کی جتنی چیزیں ہیں متعلقات اس کے تو ان میں سے ایک چیز بیٹری ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو بیٹری ہے اس کی جو چارجنگ ہے ٹھیک ہے نا وہ اچھی چلتی ہے تو اس کے متعلقات کی صفت بیان ہو رہی ہے تو صفت کی دو قسم ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی ایک چیز کی صفت بیان کی جائے یا اس کے متعلقات کی صفت بیان کی تو یہ دو قسمیں ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے سیم ہوتی ہے. میں? اعراب میں کہ جیسے اعراب موصوف کو ہوگا ویسے عراب کیا ہوگا صفت کو جیسے ہم نے پڑھ لیا نا کتابیں کا ٹھیک ہے تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی عراب میں لیکن صرف عراب میں موافقت نہیں ہوتی موصف کی اور بھی بہت ساری چیزوں میں موافقت ہوتی ہے تو وہ کن کن چیزوں میں موافقت ضروری ہے موسوف اور صفت میں تو وہ بھی کو کو بتائیں گے لیکن تب تک ہم سمجھتے ہیں کس چیز کو صفت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صفت کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں آ جائیں جی صفت کی طرف ذرا پانچ قسم میں ہم نے پڑھ لی ان میں سے پہلی قسم نا صفت کو دیکھیں صفت وہ تا ہے جو مطبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے صفت وہ تابع ہے جو مطبو کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے جیسے جا انی رج عالمن آیا میرے پاس رج الن عالم ایک عالم آدمی آیا میرے پاس ایک عالم آدمی اس مثال میں عالمن نے جو رج الن مطبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا اب دیکھیے رج یہ موصوف ہے عالمن صفت ہے رج پر کیا ہے مرفوع ہے رفع ہے فائل ہونے کی وجہ سے وہ موصف بھی عالم ان اس کی صفت ہے تو اعراب میں کیا ہے ایک دوسرے کے موافق ہے مصوف ہے مطبو کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے تو علمی حالت ہونا اچھی حالت ہے اس کی اچھی حالت کو ظاہر کیا ہے ٹھیک ہے ایک صفت تو یہ ہوگی یا پہلی مثال تو آپ کو یہ بتا دی کہ مطبو کی اچھی حالت کو ظاہر کرے یا مطبوع کے متعلق لیکن مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے جیسے جا انجول عالم ابو ہو جا ان رجل عالم ابو ہو اس مثال میں عالم نے ابو ہو کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے کہ وہ شخص خود عالم نہیں ہے بلکہ اس کا باپ عالم ہے عالمن نے رن متبو ہے یعنی موصوف ہے لیکن متعلقات میں سے ہے باپ عالم ہے آیا میرے پاس ایسا شخص کے جس کا باپ عالم ہے اب اس شخص کی صفت بیان نہیں کی جو آیا ہے بلکہ اس کے کیا ہے متعلقات کی صفت بیان کی ہے کہتا ہے جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پس صفت کی دو قسمیں ہوئی پس صفت کی دو قسمیں ہوئی ایک وہ جو اپنے متبوع کی حالت کو ظاہر کرے دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے ٹھیک ہے تو ان دونوں کہہ دیتے ہیں آپ بڑی کتابوں میں جب جائیں گے تو آپ کو یوں ملے گا آپ کیا پڑھیں گے بڑی کتابیں آگے الم اللہ کی ہی, کچھ رکھا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے نصاب میں خیر تو صفت بحالی ہی کہہ دیتے ہیں صفت بحالی ہی کہ جو کیا ہے مطبوع کے متعلق مطبوع لوگوں سے سنیں گے تو آپ کے کان بھی اس لفظ کو سن لیں تو کہیں کہیں شاید آپ کو سننے موقع ملے گا انشاءاللہ شاء آگے بڑی کتابوں میں خیر تو صفت بحالی اور صفت بے متعلقی ہی متعلق کی حالت کو ظاہر کرے ایک تو یہ صفت بحالی ہی ہو گیا اور مطبوع کے, کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے تو صفت بحالی حال ہی اور مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے تو صفت بحال حالی ہی ٹھیک ہے یہ دو قسمیں ہو گئی یہاں تک کس کس کو سمجھ میں آ یہ یعم اللہ آج کا سبق جی اتنا مشکل تو نہیں ہے ویسے ماشا ماشا اور رول نمبر پندرہ کیا حال چال ہے آپ کے سمجھ آ رہی ہے بات یا اوپر اوپر سے ہوا میں گزر رہا ہے سبق جی اب ات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ موصوف صفت میں آپس میں مطابقت موافقت کتنی چیزوں میں ضروری ہے سنیے صفت کی پہلی قسم صفت کی پہلی قسم کون سی والی کہ جو مطبوع کی مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے مطبوع کے متعلق کو نہیں مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے وہ صفت کی پہلی قسم دس چیزوں میں متبو کے موافق ہوتی ہے دس چیزوں میں متبو کے موافق ہوتی ہے متبوع آپ لوگ جان چکے کہ موصوف تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفت کی جو پہلی قسم ہے جو کیا ہے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے وہ, وہ صفت اپنے لہذا یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے تو آپ ایک دم سے دیکھیے گا کہ کیا ان دس چیزوں میں ان دونوں میں موافقت ہے یا نہیں بیک وقت ان دس چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر ہے تو تو ٹھیک ہم کہیں گے کہ جی یہ مصرف صفت ہے اگر نہیں تو آپ دھڑے سے کہہ سکیں گے کہ جی یہ مصرف اور صفت نہیں ہے کیونکہ ان میں یہ موافقت نہیں پائی جا رہی نہیں لمبا کام نہیں ہے بڑا مختلف صرف دس, دس, دس کے لیے ہیں گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ تین چار دو تین چیزیں کیا چیز نمبر ایک تعریف و تنقیر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ اور نکرہ اگر موصف معرفہ ہے تو کیا ہے صفت بھی معرفہ ہو اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی کیا ہوگی نکرہ ہوگی موصوف صفت معرفہ اور ایک ہی چیز ہوگی نا یا تو معرفوں کی تعریف اور تنقیر دو چیزیں پھر کیا تذکیر اور تانیس تذکیر کا مطلب مذکر تانیس کا مطلب مانس تذکیر اور تانیس مذکر اور ظاہر سی بات ہے تذکیر اور تانیس تین میں سے ایک ہی چیز ہوگی یا تو مصوف مزکر مصروف صفت مذکر ہوں گے یا مونس ہوں گے تو ایک چیز ہوگی ٹھیک ہے نا تذکیر اور تانیس تو گویا دو چیزیں تعریف اور تنکیر معرفہ نکرہ میں دیکھنا ہے کیا ہے تذکیر اور تانیس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مونس ہیں تو گویا چار چیزیں ہوگی تعریف ایک تنقیر دو تذکیر تین تانیس چار تو تذکیر کو بھی سمجھیے یعنی مذکر ہے مونث مذکر ہے تانیث کا مطلب مونث چار ہوگی افراد تسنیہ اور جمع افراد تسنیہ جمع افراد کا مطلب مفرد تسنیہ کا مطلب تسنیہ دو جمع کا مطلب جمع تو افراد تسنیہ اور جمع ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی کیا ہوگی مفرد ہوگی اگر موصوف تسنیہ ہے تو صفت بھی کیا ہوگی تسنیہ ہوگی اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی کیا ہوگی جمع ہوگی تیسری چیز ہے یا تو مفرد ہوں گے یا سکتا کہ چیز آپ یوں سمجھ کتنی چیزیں ہوگی سات ہم نے پڑھ لی تعریف نمبر نمبر دو تنقید نمبر تین تصیر نمبر بیس نمبر پانچ افراد نمبر چھ تسنیا اور نمبر سات جمع لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں جو تین چیزیں پڑی کہ معرفہ نکرا مذکر منس مفرد تسنیہ جمع یہ تین چیزیں اچھا جی آٹھویں نمبر پر لکھا ہوا ہے رفع اور نویں نمبر پر لکھا ہوا نصب اور دسویں نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ جر رفا مرفو ہونے کے اعتبار سے کہ اگر موصوف مرفو ہو تو کیا ہو صفت بھی مرفو ہو نصب اگر کیا ہو ہاں جی ٹھیک ہے نا نصب اگر وہ منصوب ہو موصوف تو کیا ہو صفت دی منسوب ہو اور جر اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی کیا ہو مجرور ہو تو گویا کیا ہیں یہ کل چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے اپ یوں نام دس کا ہے تو چیزیں دیکھنا کہ معرفہ ہے یا نکرا ہے نمبر 1 دیکھنا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے نمبر 2 دیکھنا ہے کہ مفرد ہے یا تثنیہ جمع ہے نمبر 3 دیکھنا ہے کہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو نمبر 4 تو یہ چار چیزیں ہیں تو اپ کہہ کہ سکتے ہیں یوں موٹے الفاظ میں یعنی کسی چیز کو آپ بڑا پن آ, بڑے اعتبار سے ظاہر کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفت کی جو پہلی قسم ہے تو وہ چار چیزوں میں موافقت آپ دس ہی کا نام لیں چار نہ کہیں کیا ہے ان دونوں کا موافق ہونا ضروری ہے اور وہ دس چیزیں یہ ہیں ہم نے کے معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہو نکرہ تو وہ بھی نکرہ ہو مذاکر وہ بھی مذاکر ہو منسو تو یہ دس چیزیں سمجھ میں آ گئی پہلی صفت صفت کی پہلی قسم دس چیزوں میں متبو کیا موافق ہوگی نمبر ایک تاریخ اور تن تعریف تنقیر تذکیر تانیس افراد جمع، سبجار. ہے جی جیسے رجل ہن ایک مثال ہے ہندی میرے پاس رجول رجول ایک مرد ہالمن ہالمن اب دیکھیے ان اند کے اندر میں آپ کو تو. ایک مثال کے اندر بتاؤں گا باقی مثالوں کے اندر خود سمجھتے چلے جائیے ٹھیک ہے ہندی رج المن ہندی کہتے ہیں میرے پاس عالم ایک عالم آدمی ہے ٹھیک ہے جی اب رج اس, اس مثال کے اندر رج الف ہے اور عالم کیا ہے صفت ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی دو قسم بیان کیجیے تعریف اور تنقید آئے یہ معرفہ اور نقر ہے یا نہیں دیکھا ہم نے کہ رج یہ بھی نقرہ ہے کیونکہ اس پر تنوین ہے ٹھیک ہے جو وہ موصوف ہے تو لہٰذا عالم یہ بھی نقرہ ہے ٹھیک ہے تو لہذا پہلی قسم میں تو پہلی دو قسم میں تو موافقت دوسری تیسری اور چوتھی دیکھتے ہیں کہ یہ تذکیر اور تانیس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں دونوں میں منس کے علامات کچھ بھی نہیں تو لہٰذا یہ کیا ہیں مذکر ہے, ہے. رجھ بھی مذکر ہے عالمن بھی مذکر ہے تو لہٰذا کیا ہوگی دوسری کے سمجھ بھی معافقت پائی گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفرد ہے تسنیا ہے یا جمع ہے تو دیکھتے ہیں جی رج یہ تو مفرد ہی ہے ٹھیک ہے کیوں کہ اس کی تسنی رج العنع آتی ہے اور جمع رجالن آتی ہے تو رج الن ہے تو عالمن. بھی مفرد لائے تو دونوں میں مفرد میں دونوں کیا مفرد ہیں مفرد ایک تصنیہ رسب میں سے سب جر میں سے دیکھتے ہیں کہ مرفو ہے یا منصوب ہیں یا کہ رجلن کیا ہے مرفو ہے تو لہذا عالمن بھی مرفول ہے تو لہذا ان دس چیزوں کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز کمی لگتی ہے کہیں پر تو آپ بتائیے کہ میں آپ کس شبے کو دور کروں ورنہ ان دس چیزوں میں کیا ہے ان کی رج عالمن میں مفقت پائی گئی ہے دونوں نکرا ہیں۔ دونوں مذکر ہیں دونوں مفرد ہیں اور دونوں کیا ہیں مرف ٹھیک ہے جی موٹی, موٹی چار چیزیں ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تونا ضروری ہے معرفہ نقرہ میں مذکر منس میں مفرد تسنیا جمع میں. اچھا جی مارف اب یہ تو ہوگی مفرد کی بات اسی طرح کہتے ہیں ہندی رجولان عالمان باقی وہی باتیں ہیں صرف تسنیا آ گئے یہ والے ہندی عالمونا باقی وہی مثالیں ہیں صرف یہاں پر کیا ہے جمع آ گئے ہندی امراۃ عالمت باقی وہی باتیں ہیں لیکن یہ کیا ہے, منس آگئی ہے، مذکر نہیں ہے اچھا ہندی امراطان وہی باتیں ہیں صرف تسنیا آ گئی ہے اچھا ہندی نسوۃ عالمتن کیونکہ کہ امراتن کی جمع نسا کیا ہے نسا ان آتی ہے کس کے طور پر جمع یعنی خلاف امراتن کی جمع نسا اچھا نسوتاً عالمۃ بھی آتی ہے نسوتاً امراۃ کیا ہے امراتن کی جمع نساً اور نسباً دونوں آتی ہیں اچھا تو نسوتاً جمع ہے امرات آنے کی اچھا یہ تو ہوگی پہلی قسم کہ پہلی قسم یعنی صفت کی جو پہلی قسم ہے جو مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے وہ تو دس چیزوں میں کیا اس کا موافقت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری قسم جو صفت کی ہے کہ جو مطبو کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرتی ہے کہتے ہیں اس اندر پانچ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے مطبوع کے یعنی دوسری سمجھ ہوگی جو مطبوع ہے مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے اس وہ جو صفت ہوگی اپنے موصوف کے ساتھ پانچ چیزوں میں موافقت ہوگی بلکہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو چیزوں میں موافق ہوگی ایک تو قسم میں معرفہ نہ ہونے اور ایک کیا ہے اعراب میں بس اعراب میں اور معرفہ نکرا ہونے میں تعریف اور تنقید دو چیزوں میں ایک تو مار فکر ہونے میں اور ایک میں کہ رفع نصب جر کے اندر دوسری چیز پہ پہلی, پہلی قسم دس چیزوں میں اور دوسری قسم پانچ چیزوں میں اور اگر موٹے الفاظ میں پکاریں گے تو پہلی قسم چار چیز میں اور دوسری قسم دو چیزوں میں بالکل نصب ہے بالکل کیا ہے نصف نصب ہے پہلی اگر آپ دس میں لیں گے تو پہ دوسری کیا ہے پانچ چیزوں میں پہلی اگر آپ چار میں لیتے ہیں دوسری کیا ہے دو میں جی دوسری قسم پانچ چیزوں میں متبو کے موافق ہوتی ہے اور ہاں اوپر آپ یہ بھی ساتھ میں دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہے عالم جو صفت بیان کر رہا ہے وہ اپنے متعلق کی ہی صفت بیان کر رہا ہے رجلن رجلن رجلن کی بلکہ رجلن کے مطالق رجلن کی بلکہ کے ہی صفت بیان کر رہا ہے اب دوسری قسم میں دوسری پانچ چیزوں میں متبو کے موافق ہوتی ہے تاریخ اور تنقیر میں رفع رفاس میں جا امراۃ ابن اب دیکھیے جی کمال ہو گیا موصف جو ہے نا وہ تو کیا ہے مونس سے صفت جو ہے نا مذکر ہے جا اتنی میرے پاس ایک ایسی عورت کہ اس کا بیٹا کیا ہے عالم ہے رول نمبر تین عجیب بات ہے ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا نام ہے اس کا صفت جو ہے نا وہ موصوف کے موافق ہوگی کس کے اندر یعنی مذکر اور مانس ہونے میں لیکن یہاں پر اس مثال کے اندر تو امراۃ موسف ہے اور عالم عالم صفت ہے جبکہ کیا ہے ہے اور کیا ہے جبکہ اور کیا مذکر تو یہ بات ہوئی کتاب والے غلطی کر گئے تو اصلاح کروانی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں رول نمبر تین سے سوال ہے امراطن عالم مصروف صفت ہیں ابھی ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کے مطابق ہوگی تذکیر اور تانیس میں بھی یعنی مذکر اور مونث ہونے میں بھی لیکن پھر بھی یہاں پر صفت جو ہے وہ کیا ہے مذکر ہے اور موصوف جو ہے وہ کیا ہے مونث ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ والی بات کتاب والے غلطی کر کے چلے گئے ہیں جلدی سے بتائیے آپ اس کی اصلاح کرا دیجئے دی یا ہم واپس مکتبے والوں کو کتاب بھیجیں کہ وہ کتاب کی اصلاح کریں गलती हो गई है जल्दी से बताएं जी جس سے سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب وہی دے گا کوئی اشارہ کوئی کنایا کوئی بھی نہیں بتائے گا اچھا جی امراد ان کی صفت تو ہے ہی کیوں ہے یہ آپ سے پوچھا ہے وہ تو امن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہے یہ کیوں یہ امراۃ مصروف ہے عالم انصفت ہے مذکر مونس ہیں دونوں مختلف ہیں ایک مکر ہے ایک مونس ہے ابھی اپنی امٹی بھی ہم نے پڑھا کہ تذکیر اور تانیف میں مطابقت ضروری ہے تو یہ آپ سے سوال ہے اور اتنا ٹائم لگا دیا ہے کہ ہم کتاب ہی پڑھ لیتے پوری اللہ کے بندو اللہ کے بندو اللہ کے بندو اللہ کے بندو, بندو, بندو ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ دوسری قسم سے متعلق ہے دوسری قسم میں ان چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے نہیں ہے مطابقت ضروری ٹھیک ہے نا اسی قسم میں صرف اور تعریف اور تنقید اور عراب میں ضروری ہے بس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ معرفہ نگر اور اعراب میں موافق ہیں یا نہیں ہے یہ یقینی بات ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ صفت تو امراتون کی ہے لیکن امراتون کے متعلقات آر ہے یہ تو پکی بات ہے کہ صفت یوسی کی ہے ٹھیک ہے نا ہاں دوسری قسم ہے اور اس میں اس چیز میں موافقت ضروری نہیں ہے مذکر اور مانس میں بس بات ختم اس لیے کتنی صرف اور صرف پانچ چیزیں موافقت ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس میں پانچ موافقت ہے یا نہیں ہے امراتن عالمن مصوف سے پہلے ٹھیک ہے اب دیکھیے تعریف اور تنقیر امراتن بھی نکرہ ہے عالمن بھی نگرہ اب جر میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے امراۃ بھی مرفو ہے اور بندہ دوسرا پڑھا رہا ہوتا ہے اور سننے والا سن رہا ہو تو بڑا اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, کہ کمال کا سمجھ ہے جب خود کتاب لے کر بندہ بیٹھ رہا تو دوسری قسم پانچ چیزیں میں ہوں دوسری قسم پانچ چیزیں موافق چیزوں میں تاریخ تنقید رفا نسب عالمن اور امراتن کا عرب تو ایک ہے مگر چونکہ عالمن سے ابنحا کی حالت ظاہر ہو رہی ہے اس لیے عالمن مذکر لایا گیا آپ تو کیا ہے ایک ہے مگر چونکہ عالمن سے ابن حق کی حالت ظاہر ہو رہی ہے آپ اس کو یوں بھی آ سکتے ہیں اس لیے عالم مذکر لایا گیا تو صفت اگرچہ اس کے کیا ہے متعلقات کی کی اس ہے اچھا جی ماشاءاللہ یہ بات بھی ہوگی اس کے بعد آپ کو ایک فائدہ بتا رہے ہیں فائدہ نقر صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملے میں ضمیر کا لا ضروری ہوتا ہے اس جملے میں تعریف اور صفت میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کی جملہ بن کر مجر مل کر جملہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جملہ ہمیشہ سے جملہ خبریہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے وہ کبھی معرفہ کے حکم میں نہیں ہوتا لہٰذا جب کبھی بھی اگر موصوف کیا ہو معرفہ ہو تو جملہ اس کے لیے کیا ہوگا صفت واقع نہیں ہو سکے گا موصوف کیا ہوگا نکرہ ہوگا جملہ اس, اس کے لیے کیا ہوگا صفت واقع ہوگا جملہ کس کے لیے کس کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں تو فائدے میں دیکھیے نکرا کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیے کہ جملے میں ضمیر کا لانا کیا ہے ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے جیسے ابو ہو عالمن جا انی رجلن اب دیکھیے جا ان رجلن الج کیا ہے نکرہ ہے اب یہ صفت ابو ہو عالم پورا جملہ ہے ابو ہو یعنی مضاف مزافل مبتدا ہے عالم خبر ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہو کر یہ صفت واقع ہوتا ہے رجلن کے لیے صفت واقع ہوتا ہے کس کے لیے رجلن کے لیے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جملہ کیا ہوگا کبھی کبھی صفت واقع ہوتا ہے لیکن پھر جملے کے اندر ضمیر کا لانا کیا ہے ضروری ہے جو مصروف کی طرف یعنی لوٹے ٹھیک ہے اب دیکھیے یہاں پر ابو ہو ابو ہو ہو زمیر کیا ہے لوٹ رہی ہے کس کی طرف رجلن کی طرف رجلن کی طرف ذمیر لوٹ رہی ہے جو بتا رہی ہے یہ کہ کیا ہے اس کا باپ عالم ہے انی رجل عالم اجا انی رجل ابوه تو یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی صفت متابعہ جس تبو کی اچھی ہے بری حالت کو ظاہر کرے اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ اپنے کیا کرے ایک یہ کہ اپنے مطبو کی حالت کو ظاہر کرے نمبر دو یہ کہ مطبو کے مطالب کی حالت کو ظاہر کرے یہ دو قسمیں ہیں پہلی جو قسم جو اپنے مطلوب کی حالت کو ظاہر کرے اس کے اعراب اس میں 10 چیزوں میں صفت اور موصوف میں مطابق 10 چیزوں میں ہونی ضروری ہے اور جو دوسری قسم ہے اس میں باب کا پانچ چیزوں میں جو کیا کرتی ہے وہ کیا متعلق کی حالت کو ظاہر کرتی ہے اس میں پانچ چیزوں میں معافط پوری ہے اس کے بعد اپ کے ایک فائدہ بتایا ہے فائدہ کیا ہے کہ کبھی کبھی صفت جملہ واقع ہوتے ہیں اور جملہ کیا ہے نکرہ کے حکم میں اتا ہے اور جملے کے اندر ضمیر ضروری ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کیا لکھی ہوئی ہیں ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں ترکیبیں ترکیب کیسے ہوگی ان تمام چیزوں کی تمام مثالوں کی جو آپ کے سامنے ہیں اچھا جی سنی جی سب سے پہلے ہم نے مثال پڑھی تھی جا رجل عالم بس آیا میرے پاس ایک شخص عالم ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دو کی ترکیبیں کروں گا ترکیبیں کر کے بتاؤں گا اس کے بعد آخر میں ترکیبیں ہیں وہ آپ لوگوں نے کر کے آنی ہیں مثال دیکھ لیجئے گا ترجمہ بھی کروں گا جا انی رجلن آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی ایک ایسا مرد جو کیا تھا عالم تھا فیل ہے نون وقایہ اس کو کہہ دیتے ہیں آپ کہہ دیجئے نون وقایہ یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی ہی مقدم یا ضمیر مفول بھی مفول بھی واقع ہو گیا اب جا کا فیل چاہیے ہمیں جا فیل ہے ٹھیک ہے نون وقاع یا ضمیر متکلم مفول بھی مقدم رج اس کے لیے فائل بنا اب ہر ایک کو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے ترکیب آخر تک لے کے جائیں گے اور پھر آخر سے واپس لاتے ہیں اس کو ترکیب کی ایک صورت ہی ہوتی ہے رجو کیا بن رہا ہے موصوف کے لیے ہم کیا کریں گے بتائیں گے یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلے کے لیے کیا بن رہا ہے عالمن اب یہاں پر ہم کو کچھ بھی نہیں کا سیگا ہے اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے بالکل فیل کی طرح ٹھیک ہے نا جو کسی کسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے عالمن صفت اب موصوف صفت مل کر کیا ہوئے فائل ہوئے دا فیل کے لیے موصوف صفت مل کر فائل ہوئے جا آ فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ خبریہ ہوا یا آپ کی کتابیں بھی لکھیے جا آ نی جا آ فیل نون وقایا یاز متکلم مفول بھی عالم الصفت موصوف صفت مل کل ہوئے آ فیل کے فیل فائل, مل کر فائل اپنے مفول سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہوا دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی جا نی رجل ابو جاء ابو ہو جا انی رجل علم ابو ہو دیکھی سامنے صفت کی صفت جو ہم نے بیان کی تھی کہ صفت کے ایک قسم ہوا ہے جو اپنے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے اور دوسری مثال کیا تھی کہ جو اپنے متعلق کے جو اپنے متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے اس میں مثال دی تھی کہ جا انی رجل علم ابو ہو اس کا نہ دیکھی جا آ فعل نون وقایا وجاز متکلم کی مفہول بھی مقدم وہی ہو جائے گا اچھا رج الن موصف عالم اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے عالمن اس میں فائل کا سیغ عالم سیغا, سیغا اس میں فائل ٹھیک ہے اور ہوں ہاں جی عالم سیغا اس میں فائل ابو مضاف حضمیر مضاف علیہ مزاف اب شروع سے آخر تک جائیں گے نا مضاف مضاف مذاف مل کر فائل ہوئے عالمن کے لیے عالم چونکہ سگہ اس میں فائل ہے ٹھیک ہے بنے گا مضاف مزاف مزاف مل کر فائل ہوئے عالمن کا اب یہ عالم سیغ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ صفت بنے گا کس کے لیے موصوف رج الن کے لیے ٹھیک ہے رجل ان کے لیے اب موصف صفت مل کر فائل بنیں گے جا فیل کے لیے تو فیل اب فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ ہو جائے گا دوبارہ سے دیکھیے جا ابو ہو جا فیل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفول بھی مقدم اچھا رجل الف عالم سیغ اس میں فائل ابو مضاف ظہر مضاف مضاف مزافل مذاف مضافل فائل ہوئے عالم ان کے لیے پھر عالم ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر صفت ہوا موصف صفت مل کر موصوف صفت مل کر, صفت مل کر کیا ہوئے فعل فائل, فائل بنے جا آ فعل کے لیے تو فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا اس کی ترکیب آپ کے سامنے لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن بالکل سیم اسی کی طرح کی طرح ایک مثال لکھی ہوئی ہے جا اتنی امراطن عالمن ابنہا بالکل اسی کی طرح ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کو وہ مثال بھی سمجھ میں آ جائے گی اچھا اس کی مثال بھی لکھی ہوئی جا ان رجولن ابو عالمن جا ان ابو عالمن میں اس کو ابو ہو کو کیا, کیا, ہوئے؟ پدن کیا ہوئے یہ آپ کو مثال دی کہیں کہ کہ اس, اس میں ایک دیکھ لیجیے کہ جب جملہ کیا ہو صفت واقع ہوتا ہے, یعنی کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کی مثال جا انی رجول ابو ہو عالمن آپ کی کتاب میں یہ مثال لکھی ہوئی ہے جاء یا متقل وفول بی جا فعل نون واضح مقدم مقدمہ رجل موصوف ٹھیک ہے ابو مزاف مزافل مضاف مطلع مل کر مبتدا مبتدا کے لیے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئے رجل الموسوف کے لیے عالم کتاب میں خبر ہے ہاں تو عالم خبر ہے نا اور مثال میں یہاں پر نہیں ہے خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت رجل کے لیے ٹھیک ہے پھر موصوف صفت مل کر کیا بنے فائل بنے جا پھیل فائل اور محفول بھی مقدم سے مل کر جملہ خبریہ ہوا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کے لیے مثالیں تھیں ترکیبیں آپ لوگ اوپر پڑھ بھی لیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ دیر ان کو دیکھ کر اس کے بعد آپ کیا کتاب کے آخر میں لکھی ہوئی ہے ترکیب کرو ترکیب کرو سب سے پہلی مثال لکھی ہو میں نے دیکھا ایک عالمہ عورت کو تجمہ ری تو امر اطن عالمت اچھا مرر تو نون وقاع کیا ہے نون وقایا بتاتا ہوں آپ کا بھائی آپ اب کتاب میں دیکھیں ذرا ترکیب کے جملوں کو ماتا ابو ہو. آیا میرے پاس ایک ایسا مرد کے جس کا باپ مر چکا تھا یا مر چکا ہے ماتا ابو ہو کہ اس کا باپ مر گیا ہے اللہ کسی کے باپ کو نہ ماری اخرجنا منہاد حلقریت والم اہلحہ اخرجنا نکال لیجیے ہم کو منہاد حلقریت اس بستی سے کہ از ظالم اہلحہ کہ برے ظالم ہیں اس کے رہنے والے منہاد القریہ قریہ کہتے ہیں بستی کو اس بستی سے نکال لیجیے کہ جس کے رہنے والے کیا ہیں ظالم ہیں اس کن فیتل قدارح باب بوحا رہائش اختیار کرو یا ٹھہرو فی تلقدر ہے بابو ہا گھر میں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے فی تلقدر ایسے گھر میں کہ المفتوح ہے کھلا ہوا ہے بابو اس کا دروازہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتا دی کہ ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتا دیا رہے گی بات نون کا خیا کی تو آپ اس کو یوں ہی کہیں اگلے سوال انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ نون وقایا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جا انی آپ اس کو یوں یاد کر لیجئے جا آ نون وقایا یا ضمیر متکلم مفول بھی مقدم چونکہ فعل بعد میں آتا ہے تو اس لیے مفول بھی مقدم ٹھیک ہے جا آ فعل نون وقاع آپ یوں کہہ کے باقی اپنی ترکیب کیجئے انشاءاللہ شاء اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا کیوں کا وقت کیا ہو چکا ہے اوپر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اوپر تو نہیں ہوا پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ العزیز لیکن یہ ترکیب میں ہر ایک سے سنوں گا ایک ایک سے سنوں گا جس کی ترکیب یاد نہیں ہوگی تو کیا کہیں پھر ہاں اس سے پہلے کی ترکیبیں میں نہیں سنتا رہا ہوں تو اس لیے اچھے طریقے سے ذرا کیا کیجئے گا ترکیبیں یاد کر کے آئیے گا اب آپ بچے نہیں رہے کلاس سے باہر آپ کو کیا باہر کر ہوں گا. میں خود ہی باہر ہو جاؤں گا, جس مرضی پڑھ لیں پھر اللہ تعالیٰ تا تا کے علم میں عمل میں جن میں مال میں عمر میں برکت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ناصر العالمین السلام علی و اللہ وبرکاتہ